اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس مانوہ میں ہے اور جو کچھ زمیں میں اور بے شک تاکید فرماد دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس مانوہ میں ہے اور جو کچھ زمیں میں اور اللہ بے ناز ہے سب خوبیوں سراہا